اور سوال یہ ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے جی صفدر بھائی السلام علیکم اور آپ کے ساتھ جو قاری صاحب ہیں ان سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ عراف میں سورہ عراف میں سورہ عراف میں, سورہ عراف میں, سورہ عراف میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و تسلیم کا ذکر ہے اور ان کی ملاقات سورت القب شریف میں موجود ہے